الحمدرلہ الحمد, الحمد وعلمه پلبیا وشر بھولا سلا تو سلا سیدنا محمد سید لین سا ن على من پات پو بلپور جی ول پور کوسن ہلا امام اہ نس اهل اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان بار بسم بلائے الرحمن الرحیم پلا بھ گرو میرے مل من پاپ مدائی کبو یا سلو الذین الینو سلو علیہ وسلو تسلیما مسل گا ببلا محمد گلام بب لالا محمد دوں بال اصلا تو سلام والی کیاس گیری والا میں کیا سیا ہم بللہ اصلا تو السلام وال نبیین وعلا تجھ ساس یہ کان کون انسا سا شفی ہے کہاں تجھ سا سجدے کو, سجدے کو دل بے قرار پیشے ندو سج سجدے کو دل مراد اللہ, اللہ تبارک و تعالی جل کی ہم نبی صاحب احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی الحب وسلم کی بارگاہ بے پناہ کے اندر حدیت دل السلام پیش کرنے کے بعد خالق کائنات جندشان کی بارگاہ میں آج دعا ہے اللہ جندانو بندہ نادان کو حق سچ کہنے کی توفیق آ فرمائے حق سچ کہنے کی توفیق آ فرمائے دوستانے گرامی آج چونکہ کے پچیس سفر ظفر ہے اور پچیس سفر کو احل مقبول حضور سنت نا حضرت عظیم و ملت مجدے امام گو نا اللہ میں گفتگو کا عنوان اور موضوع ہے ذکر ایمان حضور سنگیت رضی اللہ ہندوستانی کے اندر نہیں جانے پہچانے جاتے بلکہ پوری دنیا کے اندر بج رہا ہے حضور سے رضی اللہ تبارک را نے یہ شرف بخشا کہ انہوں نے ہندوستان کے اندر نبی پاک عزت و نابوس پر تحط کیا رسوائی والی ایسی سزائیں دی کہ وہ قیامت تک یاد کریں حضور سید آپ کی ولادت باساد دس شوادہ بارہ سو سر ہری کو سر زمین بریف کے اندر ہوئی ہے آپ کا نام مبارک احمد رضا رکھا گیا اور آپ نے اپنے نام کے ساتھ عبد المستفی کا اضافہ کیا عبد المصطفی کا چونکہ معنی یہی ہوتا ہے نام مصطفیٰ اور آپ نے حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا حق ادا کیا اور پوری دنیا کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حضور کے عشق کا چشمہ پوری دنیا کے اندر رکھے گیا اس وجہ سے امام مانے والے صدر اللہ تعالی نے سب سے بڑھ کر جو کام کیا ہے وہ نبی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر جن لوگوں نے حملہ کیا ہے آپ علیہ السلام علیہ کی شان پر جن لوگوں نے اعتراضات کیے اپنے قلم کے ذریعے ان کا جواب دیا امام علیہ اللہ اللہ تعالی اللہ تبارک نے آپ کو بے مثال تھا اور آپ کو اللہ تبارک نے یہ سعادت کرتا فرمائی تھی کہ تیرہ سال دس ماہ کی عمر میں حضور سیدنا امام علیہ اللہ نبی پاک صد اللہ علیہ شریعت کا پہلا طرفہ جاری فرمایا ضرور چی آواز سے کہ امام علیہ رضی اللہ تعالی آپ کو اللہ نے اتنا زیادہ حافظ تھا کہ کسی بندے نے آپ کے نام کے ساتھ لکھ دیا حافظ اس وقت تک آپ نے قرآن بات حفظ نہ کیا لیکن آپ نے فرمایا اس بندے کی بات واپسی نہیں ہونی چاہیے مجھے حافظ قرآن بن جانا چاہیے امام علیہ اللہ عنہ نے رمضان المبارک کا مہینہ قریب تھا دو روایتوں کے اندر آتا ہے آپ مغرب کے بعد ایک مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کر لیتے ہیں یا جب اشاس کی نماز کے لیے آزان ہوتی تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے اور وہ قرآن پاک آپ نماز کے اندر نماز تراویز کے اندر سنا دیا دیا اس تیار سے نے ایک مہینے کے اندر پرانے پاک کر دیا پوری تاریخ کے اندر ایسے مثال ملنے میں بہت کم ہے اور بہت کم اس طرح کی مثالیں کہ کسی ہستی نے ایک مہینے کے اندر پورا, پورا پرانے پاک اور وہ اگر وقت مقرر کیا جائے اچھا کیا جائے تو وہ تقریباً سات بنتے بنتے ہیں سات گھنٹوں میں امام علیہ شنت کے خورا نے بعد بس کیا جس ہستی کو اللہ تبارک نے اتنا باغا فرمایا تھا اس ہستی پر اللہ اور اس کے پیارے کی کتنی زیادہ نگاہ عنایت اور کرم کرم کر دوستان نے گرامی امام علیہ وسلم کی چونکہ بلاد نبا ساز بارہ سو بہتر اسی مناسبت سے اس آیا مبارکہ کے جو عدد بنتے ہیں وہ بھی بارہ کرتے ہیں جس طرح کہ بسم اللہ شریف کی بانوے ہیں جس میں لشنک یادت سات سو چھیاسی ہے اسی طریقے سے اس میں محمد قیادت بانوے ہے ایسے ہی اس آیا مبارکہ خدا ایک خدم اپنی پورو میں ہی مجھے اس آیا مبارکہ کی جو عدد ہے وہ بھی بارہ شفار بنتے ہیں تو امام اہل سنت نے اس آیا مبارکہ سے اپنا سنے ولادت نکال کر دنیا والوں کو بتا دیا کہ جن لوگوں کے دلوں پر اللہ نے ایمان نقش بنا دیا ہے ان لوگوں میں سے احمد بھی تھا اس وجہ سے آپ اس آئے مبارکہ سے اپنی ولادت کا سن نکالا اپنی ولادت کی تاریخ نکالی اور دنیا والوں کو بتلایا دنیا والوں احمد رضا اور شخصیت ہے کہ جس کے دل پر اللہ تمہارا ہر حال ایمان کو نقش فروخت دوستاندر اللہ آیا مبارکہ مبارکہ بارہ سو بہتر بل پہ اجور سے دنائما میں لانا نے اس آیا مبارکہ سے اپنے بلادت کا کسم نکالا کہ ہلکے فرمایا مل بیروی اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ شاہ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو نقش فرما دیا اور جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کی تائید کی ان کی مدد اور نقص فرمائی امام سنت رضی اللہ تعالی اس مبارکہ سے اپنی ولادت باسا جس کا سن نکال کر دنیا والوں کو بتلا دیا احمد رضا بھی وہ ہے کہ جس کے دل پر اللہ نے ایمان کو نقش فرما دیا ہے اسی وجہ سے بلے بھوس آتے آلہ کے اندر لکھا ہوا ہے حضور سیدنا امام سنت رضی اللہ نے فرمایا اگر میرا سینہ چارج کر دیا جائے سینہ چارج کر دیا جائے اور دل کو باہر نکالا جائے دل کے دو ٹکڑے کیے جائیں ایک ٹکڑے پہ لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ اور دل کے دوسرے ٹکڑے پہ لکھا ہوا ہوگا الرسول اللہ کہ اللہ تبارک و رطالعہ نے سیدنا امام ادون سے رضی اللہ تعالیٰ کے دل مبارک بھی ایمان کو نقش فرما دیا تھا جس طرح سیدنا امام رضی حدون سے آیا اپنا سننے بلادا نکال کر دنیا والوں کو بتلا دیا کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کے دلوں پر ایمان کو نقش فرما دیتا ہے ایسی اللہ تبارک رتالہ اللہ شالو نے میرے دل کے بھی ایمان کو نقش فرما دیا حضور سیدنا امام سنت رضی اللہ جب بارہ سو چھیانوے کو اپنے پیروں مسجد بارہ را مطالعہ کے اندر ان کے آگ پر بیت کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں آپ جب بارہ را مطالعہ کے اندر پہنچے حضور سیدنا آل رسول سورحی برکاتی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے آپ نے اپنا دستے مبارک آگے بڑھایا آپ کے پیرو مرشد سے آپ کو پہنچ ہی صرف نہیں دیا بلکہ چودہ سلاسل کے اندر آپ کو خلافت صرف سرفراز فرما دیا جتنا میں نے سنت ردی اللہ تعالی کو چودہ سلاس نے بلا فرما دی کیونکہ اس وجہ سے آپ کے دل کا پرتن پاپ صاف تھا اس وجہ سے اور مجھے کرنے کی ضرورت نہیں تھی بلکہ آپ کے اللہ تعالی نے آپ کا صاف شفاف سینا مبارک دیکھا تو آپ کو چودہ سلاسی کے اندر بلا فتح فرما دی اور اپنے کو جمع کر کے فرمایا کہ کل قیامت قیامت کے جب رب, رب, رب, رب, رب و تعالہ <سؤال> کی بارگاہ میں میں پیش کیا جاؤں گا اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ کے اندر کا شرط نصیب ہوگا رب دبارک و سے فرمائے گا رسول احمدی ہماری بارگاہ نے کیا لایا ہے رب تبارک وطالعہ کی بارگاہ کے اندر احمد رضا کو پیش کر دوں گا معلوم اللہ, اللہ تبارک رالیٰ نے یہ شان عدمت عطا فرمائی تھی کہ آپ کے دل پر اللہ تبارک کر تعالیٰ نے ایمان کو نقش فرما دیا تھا اسی وجہ سے آپ سے پیرو مرشد بھی آپ کی ذات بات پر فخر فرمایا کرتے تھے सब सब सब سب سے بڑ کر یہ چیز کی ساتھ بہراب ہوتے ہیں آپی عبد خراب ہے سس بخار لاحق ہو چکا ہے سنت رضی اللہ تعالیٰ کی واردہ کے اندر حرب کے بڑے بڑے مہر سی بین کیوں لما حاضر ہوتے ہیں کرتے ہیں حضور سیدی آپ کی وارا میں گئے اور ندمیوں نے اگر آپ نے جواب کروا دیں ادور سے لیکن آپ کو جب نبی پاپا تو سلام کہ میں گئے چیز کے متعلق سوال کیا گیا آپ نے فرمایا بیمار اگر ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن نبی پاک علیہ السلام کی عزت ہو نام کی خاطر میں پہرہ دینے کے لیے حاضر ہوں حضور سے سنت رتی اللہ تعالیٰ آپ نے غسل فرمایا غسل کرنے کے بعد نے اللہ شریف کا طواف کیا دولت کے بات لکھی ہوئی ہے سنت رضی اللہ عالیہ اللہ شریف کا طواف کیا طواف کرنے کے بعد آپ نے مقامی سامنے جا کر دولت نماز نفل ادا کی نماز نفل ادا کرنے کے بعد حضور اللہ نے کتاب لکھنا شروع کر دی نہ آپ کے پاس اس وقت قلم تھی نہ تھی نہ کاغذ تھے آپ کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی لیکن آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کمال والا حافظہ تھا فرمایا تھا اس پر انحصار کرتے ہوئے بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے رب تبارک و تعالیٰ کا نام لیا اور کتاب لکھنا شروع کر دی سات ساڑھے سات گھنٹے کے اندر اللہ عنہ نے سمن کھیل میں غیر شریف کے موضوع پر لا لاجواب کتاب ادا نہ تل مکیا کے نام بل بات دیجنا تحریر حضور سیدنا کی سنائی میں سنت نبی اللہ تعالیٰ نے جب کتاب مبارک آپ نے تحریر فرما دی آدھے گھنٹے کے اندر آپ اس کتاب کی نظر ثانی فرمائی یعنی دوبارہ کتاب کو دیکھا کتاب دیکھنے کے بعد آپ نے وہ کتاب عرب کے علماء کے حوالہ کر دی حضور سے کی سنائی میں نے سنت نبی اللہ تعالیٰ نے کھینچا گیا آپ نے وہ کتاب کیسے تحریر کی حالانکہ آپ کی مارتیں آپ نے وہ کتاب کس طرح لکھ لی آپ نے فرمایا جس وقت میں نے کتاب لکھنے کا ارادہ کیا میں کیا دیکھتا ہوں دلا کتابہ کے اندر اللہ کے پیارے بابو والے کی سلاتوں سلام کا چہرہ اربر بری مجھے نظر آ رہا ہے اور جناب حضرت رضی اللہ عالانہ کا جلوہ مجھے نظر آ رہا ہے میں نے اپنی طرف سے کوئی نہیں لکھا بلکہ اللہ کے پیارے بابو والے سلام جو مجھے بتاتے گئے وہی مجھ میں اس کتاب کے اندر لکھا گیا سنت رضی اللہ کے اللہ اس کتاب کے اندر بیان بحر بحر فرمائی حضور کروائی سنت کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر کتنا اونچا مقام تھا اللہ تبارک مطالعہ نے اپنے پیارے بابو علیہ السلام کی بارگاہ کا آپ کو مقبول بنا دیا تھا جب دوسری مرتبہ حج بیت اللہ کی سادت حاصل کرتے ہیں حجب بی سادت حاصل کر لینے کے بعد یہ پاپ صلی اللہ علیہ والے وسلم کی بارگاہ کے اندر مدینہ طیبہ آدھر ہو جاتے ہیں جب اللہ کے پیارے بابو علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آگے ہو جاتے ہیں وہاں ہر ہر صلی اللہ علیہ والے وسلم کے غلام کی یہ تمنا ہوتی ہے کاش کہ اللہ تمہارا کرتا مجھے موت اس جگہ میں آتا فرما دے کیونکہ اللہ کے پیارے بابو والے سلا تو سلام نے فرمایا جانے جن شریف کے اندر وسلم نے فرمایا منی پلیا لہو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مدینہ ملورا کے اندر مرنے کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مدینہ ملورہ کے اندر مرے کیونکہ جو مدینہ ملورہ میں مومن مرے گا میں اس کی شفا کرنے والا ہوں گا گرنا اما میرے سلنت اللہ جب جب سب مرتبہ بھی ہے اللہ علیہ وسلم کے دربار کو ہر بار پہ حاضر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جلد شاہوں نے آپ کو یہ کر آپ یہ یقرم اور انعام دیا جب جب مرتبہ بھی ہے پاپ صلہ علیہ والن کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اللہ علیہ سلم اپنا چہرہ ہر دکھائیے نبی پاپ صلہ والے والن کی بارگاہ میں رسول اللہ اپنا دیدار کرائیے پہلے پاک السلام کی زیارت کر چکے تھے لیکن جب کبھی پاپ سلح والے آپ نے پیش کیے اللہ کے پیارے ماں بلات نے بیداری کی حالت میں اپنا دیدار فرما دیا حضور سنت نائنا اللہ لکھتے ہیں فلاält... یہ شعرف اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر پیش کیے تو اطلاع تبارہ یہ کرم انعام کیا یہ فضل کیا بیداری کی حالت میں نبی پاک علیہ السلام السلام کا زیادہ یہ نبی باغ وسلم کی بارگاہ کے اندر آپ کو بہت مرتبہ اور شرف بادشاہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام السلام کی بارگاہ کے اندر جب حاضر ہوئے تو حضور سیدنا امام اللہ عالیہ کیوں تھا پات کی بارب مقام کیوں ملا انہیں اتنی زیادہ بزرگی وزیلت سب کچھ بتاو ری جن نمبر پندرہ کی ابتدائی کے اندر یہ بات اچھی ہوئی ہے حضور سے پیار کیا گیا حضور آپ کی تحریروں میں بڑے سخت جملے ہوتے ہیں آپ جس وقت گستاخوں پر گرفت کرتے ہیں تو بڑے سخت جملے ہوتے ہیں آپ استاخوں کی گرفت کرتے ہیں اس وقت کر کر آپ کے قلم سے جو الفاظ اور کرمات ہوتے ہیں وہ تلوار سے زیادہ تیز ہوتے ہیں اگر آپ نرم الفاظ میں لکھا کریں کیوں اس وجہ سے کہ جس وقت دشمن منکرین بد بد اب بابی بیچری اضرات آپ کی تحریریں پڑھتے ہیں اس وقت آپ کی تحریروں کی دو چار حصے پڑھتے ہیں اس کے بعد کو رکھ دیتے ہیں تو اگر آپ نرم انداز میں لکھیں تو آپ کی تحقیقات وہ بھی پڑھ سکیں اور تحقیقات کا مطالعہ کریں اور متاثر ہوں مستحریاں بے کرنا چھوڑ دیں امام نے فرمایا کہ اللہ تبارک ر تعالیٰ جن شاسم نے احمد رضا کے ہاتھ میں قلم پکڑائی ہے تو قلم دے ہے احمد رضا قلم دے دیے مستعفوں کا حد کر رہا ہے اگر رب تبارک و تعالیٰ احمد رضا کو توفیق عطا کرے اور اگر احمد رضا کے ہاتھ میں تلوار ہوتی اور مستعفوں کی گردنے ہوتی تو پھر بات بنتی کہ احمد رضا تلوار کے گردنے والا گستاخوں پر گستاخی بےدنی کرنے والوں پر منکرین پر بد بھابیوں بھاگیوں کا اس انداز میں رکھ دیا کہ وہ خود وہ خود خود امام جب تحقیقات کرتے تو رد نہ کر سکتے تھے اور آپ کی کسی تحریر کا کسی ایک کتاب کا آج تک کوئی بول کے کوئی بد بدا کر کوئی وہی دیوبندی شیاضائی کوئی بھی ہو دنیا کا بد بدا کرتا ہو امام کسی ایک تحریر کا جواب نہیں کیونکہ رب تبالا تعالیٰ نے اپنی توفیق اپنے فضل اور نام سے آپ کے قلم میں وہ طاقت رکھ دی تھی وہ جدت رکھ دی تھی ایسے دلائل رکھ دیے رک دی تھے ان دلائل کے سامنے سب کا ناطا سب لاجواں ہے سب کاثر ہیں سب آجز ہیں آپ کی تحریرات کا کوئی بندہ جواب نہیں دے سکا اور قیامت تک ان جواب نہیں دے سکے مفتی ہے جہاں نے آزام کے اندر لکھا ہوا ہے حضور سیدنا امام امام عالم سندر اللہ ہوا میں نامز کیا گیا حلور آپ جب جب بد مد مدد جناب دیکھتے ہیں بڑے سچ جملے آ جاتے ہیں اس کی پاداش میں آپ کو وہ لوگ گالیاں دیتے ہیں آپ کے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں آپ کے اباؤ اجا کو بلا بلا کہتے ہیں حضور حلور امام نام ہے نے فرمایا الحمدللہ آواز آپ نے الحمد الحمدللہ اللہ کا شکر ہے لوگوں نے پوچھا جو آپ کے آپ کو گالیاں دیتے ہیں آپ کے اباؤداد گالیاں دیتے ہیں آپ کے والدین والدین کا گالیاں دیتے ہیں آپ رب کا شکر اگاتا رہے اس کی کیا وجہ امام سنت نے فرمایا اللہ کا شکر ہے اس کا انعام اور فضل ہے کہ جتنی دیر ہے وہ لوگ مجھے دیتے رہیں گے میرے اباؤ دیتے رہیں گے میرے والدین کو دیتے رہیں گے دیر وہ پاک علیہ السلام کی شانی کتب نہیں کر سکیں گے اتنی دیر میں میرے والدین میرے وقت کے نبی پاک علیہ السلام السلام کی عزت کا تحفظ کرنے والے سفر بن جائیں گے اتنی دیر میں وہ نبی پاک علیہ السلام کی شان اور استادیاں نہیں کر سکیں گے اتنی دیر ہم میرے والدین نبی پاک علیہ کی عزت اور کی ڈھال بن یہ اللہ کا ہے اس وجہ سے امام اللہ ل اللہ ل اللہ ل ل... ل... ان پر یہ ان انعام کیا محبت کی خطرہ جب سال سال کا قریب آیا thi... تو آپ اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کی میرے مرنے کے بعد میری خبر کو اتنا گہرا کھوجنا کہ جتنا انسان کتل ہوتا ہے آپ کے بیٹوں نے عرض کیا حضور اس سے پہلے تو کسی امام نے کسی محدث نے اتنا نہیں کہا کہ اس کی خبر اتنی گہر کھو دی جائے کہ اس پہ وہ کھڑا بھی ہو سکے آپ یہ کیوں حکم دے رہے ہیں آپ <سؤال> نے فرمایا آآ آآ کہ احمد رضا آآ آآ ساری زندگی نبی پاک, پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اقلام کرتا رہا حضور علیہ السلام کی تعظیم کا درس دیتا رہا حضور علیہ السلاۃ السلام کے عشق و محبت کا درس دیتا رہا نبی پاک علیہ السلاۃ السلام کی ادب کا درس دیتا رہا احمد رضا یہ نہیں چاہتا کہ جب قبر کے اندر تاجدار مدینہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام تشریف لے کر آئے اس وقت اگر احمد بیٹھا رہے یا لیتا رہے یہ سے برداشت نہیں ہو سکتا جب قبر کے اندر تشریف لانا تو رضا چاہتا ہے جس طرح دنیا میں بھی کھڑے ہو جب سے استعمال کرے ہو جس طرح زندگی میں تعیب کا در دیا آپ کی توقیر کا درس دیا اسی طریقے سے آپ نے یہ نصیحت کی قبر کے اندر اللہ کے پیارے ابو علیہ شیکرائیں گے تو میں یہ چاہتا ہوں قبر کے اندر کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام کا دبتہ بجا دا اسی وجہ سے آپ کا بل بہ رد کرتے ہوئے آپ شے دیکھیں ہیں دشمن مصطفیٰ ہیں ان پہ شرکت کرنی چاہیے تو حضور سنت رضی اللہ تعال دشمنے دشمنی آپ کی ساری زندگی پیش کر کر آپ یہ ماں مبارک رکھا چوبیس گھنٹوں میں صرف دو گھنٹے آرام کرتے بقیہ بائیس گھنٹے ضرور کی شریعت مسائل آپ کتابوں پر اس وجہ سے, اس سے اللہ تبارا نے آپ کو علوم کے اندر وہ مہارت تھی کیا آپ بتاتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے دو جمع چار دو سب چار یہ میں نے پڑھا تھا بکیا جو کچھ مجھے علوم حاصل کرے یہ سب جگہ ہے مستفا سے حاصل کر سردار اندانی انڈیا کے بہت بڑے عالم ہیں انہوں نے اپنے اپنے اپنی کتاب پر نشائید ان کے اندر لکھا کہ مامے دو سو پندرہ علوم پر دو سو پندرہ علوم پر مہاراس اور آپ نے ایک ہزار کتابیں تصدیق کی ہیں ایک ہزار کتابیں لکھی ہیں اور کتابیں کی بلا کیوں نہ لکھتے جنہیں اللہ کا پیار محبوب علیہ خود اپنی, دے دے دے دے اپنی دا، دا دا زبان آپ کیا بت لیں حضور سنگھ جتنا میاں اللہ تالا لیا ایک واقعہ بیان کیا کہ آپ خواب کے اندر حضور سنگھ جتنا بہت حضور سی کہ حضور سیدی آپ مجھے بتلائیے خطب کون ہے جس کی ہم زیارت کر ہیں تو حضور سے اتنا بوس آزادی اللہ بریلی کا بادشاہ اس زمانے کا غلط سبر شروع کیا رخ سبر باندھا آپ کے ساتھ بری اور وہ جمع غفیب جا رہا ہے زمانے کے غوف اور سے مذاکرات کرنے کے لیے ادھر نام سیر اللہ عالم کو کسی نے نہ تار نہ کب کے ذریعے آپ کو اطلاع پہنچی نگاہ ربانی کا شیخ امام علیہ الدی اللہ ان کے استقبال کے لیے ریل کا جو اسٹیشن ہے تباک انداز ان کا استقبال دیا میاں شیر ربانی الدی اللہ ہو اور اپنے گھر میں لے کر جاتے ہیں اعلی قسم کی سیاست کرتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں تین دن حضور سیدنا میاں شیر رفانی نام گزارے واپس آ گئے جب واپس آئے تو شرد کے لوگوں نے پوچھا آپ کے بری اور متعلقین نے پوچھا حضور سگیدی آپ جو ایک سے ملنے کے لیے بریلی گئے تھے آپ نے بریلی میں جا کر اس غو اور کتب کو کیسے پایا اس کا مقام مرتبہ کیسا تھا حضور سے فرمایا کہ میں نے میں اس کے متعلق آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ زمانے کا غوث جسے لوگ احمد رضا کے سے یاد کرتے ہیں وہ درس حدیث دے رہا تھا میں نے کیا دیکھا کہ پردے کے پیچھے آمنہ کے لال مدینے کے تاجدار تشریف فرما فرمائے اس غوث کو بتلا رہے ہیں اور وہ غوث کے تو یہ ہے سے نے حورانور ا وہ فراتے نے آپ کی زبان اور قلم کو محفوظ فرما دیا رب تبارک و نے آپ کی زبان قلم کو محفوظ کر دیا تھا آپ کی زبان پر نہ کوئی خلاف نشرہ باد آتی تھی اور نہ قلم سے یعنی رب تبارک و مطالعہ نے آپ کو حق و صداقت کا ترجمان بنا دیا تھا اسی وجہ سے امام نامے سنت نے فقط فخر کرنسی کی آپ نے تبلیغ نہیں کی ہے بلکہ آپ نے اہل سنت کے عقائد کا تحفظ کیا ہے اور ایسا تحفظ کیا ہے اور نبی پاک علی السلام کی ناموس عزت پر ہر حملہ کرنے والے کا آپ نے منہ توڑ ایسا جواب دیا ہے کہ رب ہمارا کر تعالیٰ آپ کو اہل سنت کا امام بنایا اللہ کے علامہ انعام دیا اب جب کا ایک مقام پر تقریب کرنے کے لیے کشمیر لے گئے آپ نے وہاں پر واضح کیا جب کھانا کھا رہے تھے تو رما آپ کی خدمت میں آگے ہوئے حضور ہمیں سنی اور بد مذہب کی پہچان کر کے آسان سا طریقہ بتلائیے کہ ہم سنی اور بد مذہب کی پہچان کریں آپ نے میں آسان سا طریقہ تمہیں بتائی دیتا ہوں آسان سا طریقہ تمہیں بتلاتا ہوں یہ طریقہ تم ہل سے جا لو اس طریقے, اس طریقے کو تم جب بھی استعمال کرو گے تمہیں سنی اور بد بد کی پہچان کر دے آپ نے فرمایا سنی اور بد مد کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ تم جس وقت اسی مجلس کے اندر محفل میں بیٹھے ہوئے ہو اس وقت امام احمد اللہ کا تذکرہ چھیرا امام احمد اللہ کا جب تذکرہ چھیر گے اس وقت پھر لوگوں کو چہروں کی طرف دیکھنا لوگوں کے چہروں کی طرف دیکھنا اگر لوگوں کے چہرے پیگے پڑ گئے رنگ کا رنگ تبدر ہو گیا رنگ میں تبدیلی آ گئی تو سمجھ لینا بد مذہب ہے باقی شیعہ یا لیچری ہے اور اگر امام احمد رضا کا تذکرہ جتنے خیر سن کر اس کا چہرہ شاش میں شاش ہو جائے وہ کھل گرے تو سمجھ لینا مسلمان اسی, اسی وجہ سے محمد مدمت محمد مغربی مالکی رحمۃ اللہ محمد رحمۃ اللہ جن کے مطالعے مفتی شریف رحم تعالیٰ کیا مسجد آپ بیٹھا کرتے اور جب جگستان سے کوئی کی خدمت میں جاتا جاتا آپ کماتے احمد اللہ بدلائی اور آپ کہ جو بندہ نام امام احمد تعریف کرنے دوستاندر امام محمد بن کی رحمت آپ کی زندگی کا معمول ہو بارک رہا آپ سے جب کوئی بندہ ہندوستان سے آپ کے پاس جاتا جنا امام محمد بن المال کی رحمت ملا تال اس سے مام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ متعلق سوال کر دے آپ آدو احمد جب ہندوستان سے کوئی باشندہ ہمارے پاس آتا ہم اسے احمد رضا خان کے متعلق سوال کرتے آپ ماتمیا گروہ بندہ امام احمد رضا خان کی مزمت بیان کرے ان کو برابر آ کے ان کو برا برا کہے تو ہم سمجھ لیتے کہ وہ بد مدب بداتی ہے آدا <سؤال> آپ فرماتے ہیں اگر وہ بندہ ہندوستان سے آنے والا بندہ اگر امام احمد رضا خان فاضل سے رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف کوشیش کرے آپ کی شخصان مذمت بیان کرے آپ کی سدا اور تعریف کرے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ وہ سنی مسلمان ہے آل میں آپ فرماتے ہیں ہمارے لڑی بدہ مذہب اور سنی کی پہچان کی یہی کسوچ کی اور سرادو ہے جو بندہ امام احمد رضا خان کی مذمت بیان کرے گا بتا پیدا ہوگا اور جو بندہ امام احمد اللہ کی تاریخ سنا بیان کرنے والا ہوگا وہ سننی مسلمان نبی کا گ نام ہوگا معلوم ہوا امام اہل سنت نبی اندر ہوا نا صرف اہل سنت کے امام ہی نہیں ہے بلکہ اہل سنت کے لیے سان اور فرازو بھی, بھی ہیں جو بندہ امام اہل سنت کا نام ذکر مبارک سن کر اس کا دل اس کا دل خوش ہو جاتا ہے اس کی آنکھیں ٹھر جاتی ہیں اور اس کا شیر چہرہ شاش بشاس ہو جاتا ہے سمجھ لینا کہ وہ بندہ سنی مسلمان نبی پاک علیہ السلام کا غلام ہے اور جب امام اہل سنت کا ذکر کیا جائے آپ کا ذکر خیر, خیر, خیر کیا جائے آپ کی جمالات آپ کی شان عزمت بیان کی جائے اور جو بندہ آپ کے ذکر خیر سے چڑ جائے جس بندے کو امام علیہ سلمت کے ذکر سے چڑ آئے اور وہ امام علیہ سلمت ردی اللہ علیہ کا ذکر مبارک سننا گوارہ نہ کر سکے تو وہ بندہ باد ادب ہوگا بھاپی ہوگا شیعہ ہوگا نیچری ہوگا جو بندہ سنی مسلمان ہوگا وہ امام امام احمد رضی اللہ علیہ بات سن کر وہ خوش ہو اس وجہ سے میں سنت اہل سنت کے ایمام بھی ہیں اور اہل سنت کے لیے تراس بھی ہے کیونکہ ماں محمد نے الوی مال کی رحمۃ اللہ تعالی نے فرما دیا آگاہ ہو گنا یہی ہمارے دلند میں یار ہے اک حادثر کی پہچان کا اک حادل میں فرق کرنے کا اک حادثر میں ترمیز کرنے کا ہمارے درمیان ہمارے نزدیک جو معیار ہے یہ ہے کہ امام احمد رضا شخص اس وجہ سے سوال کیا گیا آپ سے پوچھا گیا ایک بندہ امام احمد رضا اللہ سے متعلق کے متعلق نہ زیبا کا کلمات کہتا ہے تو کیا ایسے پیچھے نماز پڑھنا جایا جائے جائے شخلسلام خالا رضی اللہ عوال نے فلایا ایسے بندے کے پیچھے دماغ پڑھنا نہیں جو امام علی سنت امام احمد خان رضی اللہ عنہ کی بیان کرے انہیں برا بڑا کہے اس کے پیچھے ساز بننا صحیح نہیں لوگوں نے پوچھا کیوں کیا وجہ ہے آپ نے فرمایا وہ امام احمد رضا خان کے ساتھ اس وجہ سے رکھنے والا ہے کہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلات کی محبت کو دنیا میں درس دیا ہے انہوں نے عشق کے رسول کے چراغ دنیا میں روشن کر دیے ہیں انہوں نے ان ازبت مصطفی کا پوری دنیا میں دن بجا دیا ہے اس وجہ سے اس بندے کو امام احمد رضا خان کے ساتھ فغذ اور عداوت ہے جو ان کے سکے گا اس کے پیچھے جماز پڑھنا بھی جائے معلوم ہوا کہ امام اہل سنت رضی اللہ اہل سنت کے درمیان اہل سنت کی جان ہے اور اہل سنت امام اہل سنت رضی اللہ کے نام مبارک عرب کے عجم کے اولاما نے آپ کو مجدد جد دیا اور مجدد کا کام ہی ہوتا ہے وہ ہر خات کرتا ہے وہ حق, حق کو الحاگ کر دیتا ہے باتیں سے دلا کر کے رکھ دیتا ہے اور وہ نبی پاک سنستا علیہ والی سنسا کی ان سنتوں کو کہ جو سنتیں دنیا سے بتا دی گئی ہیں سنتوں کو زندہ کرتا ہے تمام علوم علوم کے اندر مرجے ہوتا ہے تمام اس کی طرف رجوع کرتے ہیں علوم سنا امام علیہ الدی اللہ کو اللہ تعالیٰ رکھنا نے یہ شرف عطا کیا تھا آپ نے تجدید کی ہے آپ تھے اور جو سنتیں دنیا میں لوگوں نے بچا دی تھی امام اہل سنت نے ان سنتوں کا احتیاط کیا ہے اور سنتوں کو زندہ ہے اسی وجہ سے عرب اور ادب کے پورے ہندوستان کے بلکہ کیا پوری دنیا کے انہیں مانے آپ کو پکا طور پر مجدد جتد کرایا آپ مجدد مجھے تینوں ملت ہیں آپ کے مجدد ہونے پر پوری انت کو اتفاق ہوا کیوں اس وجہ سے آپ نے اپنے زمانے میں تقریباً سات سات سے زائد فضروں کا مقابلہ کیا سات سے زائد فتنوں کا رد کیا دیوبندیت، قادیانیت، کتنے بھی فرقے تھے یہ باطل بادل فرقے تھے ان تمام فرقوں کا آپ نے قرآن و سنت کے مضبوط دلائل رد کیا اس وجہ سے تمام فرقے آپ کے دلال کے سامنے آج تھے محبوب الحواس تھے وہ کبھی جواب نہیں دے سکے اس وجہ سے رب زبان کا تعالیٰ طرف سے آپ پر انعام اور کرم ہوا کہ آپ احسنت کے امام بھی بنے اور وہ جلدی دوسرے تو اللہ تبارک قبر انور پر کروڑا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا اللہ تبارک و تعالی سب کا بھی ایمان خاتمہ الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سیدنا و المرسلین اللهم ربنا تقبل منا من اننا کننا صابرین و رحیم و طلب علينا یا مولا لا اله الا انت تواب رحیم الہ العالمین اج اس مجلس پاک اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرما الہ العالمین جو بھی ذکر و اذکار کرے الہ تیرے فضل و کرم سے بولا ہے بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرما الاح <سؤال> الحت <سؤال> کام ہوا بالکل <سؤال> آپ کے توجہ سے جن انبیاء کرام سے اعلی اطلاع اعلی مرتبہ دار بزرگاں ندین کے بارگاہ پیش کرتے ہیں مغل قبول کما خصوصا بالخصوص ساری کارہات کا باب حضور سیدنا کی بارگاہ اعظمی کے اندر پیش کرتے مغل قبول الہ العالمین آپ کی قبر انور پر کروڑ ہاں رحمتوں برکھوں نزول فرمائیں مولا کو مستفیض کیما الہ العالمین آپ پر چل در صد کی گزارنے الہ العالمین اور دولت کو تعلیمات سب زندگی ان کے کے کے جاری دولتنے سلوا کا لالا کم ہی سرجنا وادی